السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وسلط والسلام علی رسول اللہ اما بعد آج ہم ریاض الصالحین کے پہلے باب کی حدیث نمبر پانچ پڑھیں گے انشاء اللہ اخنس رضی اللہ عنہم حدیث ابی ابو یزید مانبن بن اخنس رضی اللہ عنہم اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں قالا کانا ن ابی یزید و اخراج دن نیر و یتق و کہ میرے والد نے میرے والد یزید نے صدقہ کرنے کے لیے کچھ دینار نکالے فواہا ان داراج الف مسجدی اور انہوں نے یہ دینار مسجد میں ایک بندے کے پاس رکھوا دیے فجی طو اور میں وہاں چلا گیا مسجد میں گیا فقص تو ہا تو بھی ہے میں نے وہ دینار جو صدقے کے لیے اس بندے کو دیے تھے وہ لے لیے اور لے کر میں گھر آ گیا فقال تو میرے والد نے کہا ولہ ما یا کا عرت تو کہ اللہ کی قسم میں یہ تجھے دینا نہیں چاہتا تھا فقاسم تو ہو اللہ رسول وسلم پھر ہمارے درمیان کچھ جھگڑا ہوا اس بات پہ تو میں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ گیا فق نبی علیہ السلط السلام نے فرمایا اللہ ما ماں یا تزید اے یزید تیرے لیے تیری نیت کا ثواب تجھے مل گیا تو نے جو نیت کی تھی اس کا ثواب تجھے مل گیا وَلَكَ مَا يَا مَعنُ. اور اے مان تونے جو کا وہ تیرے لیے ہو گیا رواح البخاری. یہ روایت بخاری نے اپنی کتاب میں نکالی اس حدیث میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں تین راویوں کے نام آئے ہیں مان بن یزید اخنس اور پھر یہ تینوں اللہ کے نبی علیہ السلط کے صحابی ہیں راوی روایت کرنے والا اور ان کے والد اور ان کے دادا یزید ماں اور ان کے والد اور اخنص یہ تینوں باپ بیٹا اور دادا تینوں صحابی ہیں اس حدیث کو روایت کرنے والے تین صحابی ہیں اس کے بعد اس حدیث سے جو دوسری چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے یہ باب الیا میں امام صاحب حدیث لے کر آئے ہیں تو اس کا پہلا مقصد یہی ہے کہ انسان کے نیت خالص ہونی چاہیے اس کی نیت کے مطابق اس کا اجر اور ثواب ہے پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے اگر صدقہ کرنا ہے تو اس صدقے میں ہم کسی اپنی جگہ پر کسی دوسرے کو نائب بنا سکتے ہیں کسی مصروفیت کے تحت یا کچھ ایسی وجہ سے کہ ہم بذات خود اپنے ہاتھ سے صدقہ نہیں کر سکتے اگرچہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنا بہتر ہے اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ صدقہ اس طرح کیا جائے کہ دائیں ہاتھ سے کریں اور بائیں کو پتہ نہ چلے اتنی خاموشی سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہیے تو آپ اپنے نائب کو اپنا نائب بھی بنا سکتے ہیں صدقہ کرنے کے لئے پھر دوسری چیز جس نے صدقہ ادا کر دیا اس کے ذمے سے وہ ختم ہو گیا آگے وہ کس کے پاس جا رہا ہے یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے اسی طرح اللہ کے نبی نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا کہ جو آپ نے نیت کی صدقہ کرنے کی وہ آپ کی طرف سے ادا ہو گیا اور جس نے لیا اس کی نیت کے مطابق وہ اس کو مل گیا اگرچہ وہ دونوں باپ بیٹا تھے اس میں بعض محدسین یہ کہتے ہیں کہ صدقہ اس کو نہیں دینا چاہیے جو آپ کی کفالت میں ہو تو وہ اس میں اختلاف یہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے اس میں یہ چیز ہے عام صدقے کے بارے میں یہ نہیں ہے باقی البتہ اگر والد اپنا کفیل الگ ہے اور بیٹا الگ ہے تو پھر وہ دے سکتا ہے اس میں حرج والی بات نہیں انشاءاللہ اسی طرح ایک اور مسئلہ جو ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے وہ یہ کہ باپ بیٹے کے درمیان شرعی لحاظ سے اگر تنازع ہو جائے تو اس کو حاکم کے پاس یا علماء کے پاس لے جانے میں حرج نہیں ہے لیکن یاد رہے کہ اس اختلاف میں یا اس تنازع میں بھی ادب کا دائرہ چھوڑنا نہیں چاہیے ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک خالص نیت سے اچھی نیت سے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جو حدیث سن رہے ہیں وہ آگے پہنچانے کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور توفیقی اللہ بلّا عليه توكلت وإليه أنيب